والے कम हो या تو में کا امتی اللہ حفاظت فرمائی نمبر تین قبیلہ اللہ نے کافروں کو مسلمانوں پہ غالب ہونے کا کوئی راستہ نہیں دیا جبکہ مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے اور منکرات برائیوں سے ایک دوسرے کو روکتے رہے لیکن جب مسلمان ایک دوسرے کو گنا کی دعوت دینے لگ جائیں گے آپ ادھر توجہ رکھے نا ان کو بعد میں آپ کے سامنے لے آئیں گے زیارت کر لیجئے گا ان سب کی یہ بہت خاص لوگ ہیں بہت بتاتا نہیں ہو رہی ہے کون کونے ادھر دیکھیں آپ لوگ یہ بہت خاص کمانڈ ہوئے ہیں کیوں مروانا ان بےچاروں کو پرچہ کاٹ لے گا ان کو سب رہے ہیں ان کو یہ یہی کے عام ساتھی ہیں بےچارے پہرے داری کر رہے ہیں ریبات کر رہے ہیں ادھر دیکھیں توجہ کریں ابھی کچھ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں میں ان کو بلاؤں اسٹیج اس پر زیادہ کے لیے اب سبق بھلا دیا کہاں بات چل رہی تھی مسلمان جب ایک دوسرے کو گناہوں کی دعوت دینے لگیں گے بار بورڈ لگا ہوا ہے ایک عورت کی ٹانگیں ننگی کر کے سب کو دکھا رہے ہیں، اے امت محمدیا عائشہ کے بیٹو فاطمہ کے بیٹو آؤ ہمارے سینما گھر میں اس عورت کو ہمیں تمہیں دکھائیں گے ہم مسلمان لین لگا کے کھڑے ہوئے وہاں پر ہے اللہ ہے اللہ آسمان روتا ہوگا صحیح بات عورت کی ٹانگیں دیکھنے کے لیے اس کا ڈانس دیکھنے کے لیے آپ کو ٹکٹیں لینی اللہ تعالیٰ نے نکاح کو حلال کیا بیویاں دی تمہیں کون سی ذائق چیز وہ دکھاتے ہیں جو بیوی کے پاس نہیں ہوتی چلو اس, اس نظر سے گناہ چھوڑ دو وہ جو جن عورتوں کو وہ دکھاتے ہیں ان کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں وہ دیکھنے جاتے ہو نا گھر والی کی تو دو, دو دی ہوتی ہے نا دل نہیں بھرتا چار دیکھنے جاتے کیبل چاہتے نیٹورک انٹرنیٹ فائٹ فلا جب مسلمان گناہوں کی دعوت دیں گے ایک دوسرے کو پھر کافر ان سے غالب آئیں گے مسلمان کا دام تک گناہوں سے روکے جب گناہوں کی دعوت عام ہو جائے اور وہی ترقی کا معیار بن جائے اور وہی روزی کا ذریعہ بن جائے پھر کیا فرق رہ گیا اب کافر غالب ہوں گے تو یہ شرط مشروط ہے اس چیز کے ساتھ کہ مسلمان مسلمان ہو تو کافر غالب نہیں آئے گا اور مسلمان کم مسلمان ہوتا ہے جب پورے دین پہ عمل کرتا ہے اس بات کو سن کے لوگ بہت اچھل کے کہتے ہیں اس لیے تم کہتے ہیں پہلے پورے مسلمان بورو پھر جیت کرو اور جہاد کے بغیر تو پہلے بن ہی نہیں سکتے ہو نا مسلمان تم پورے جہاد بھی ساتھ رکھنا پڑے گا اور کاموں کے کتنی تشریح ہو گئی تیسری چوتھی تشریح یہ ولی اللہ علی کافرین عال المومن سبیلا سبیل کہ شریح طور پر کافروں کو کبھی یہ قاطر نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کو ختم کر سکے نمبر پانچ کہ کافروں کو کبھی مسلمانوں پہ غلبہ نہیں ہوگا حجت یا قلیہ کے اعتبار سے کہ دلائل کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کو غلط ثابت کر سکیں یا اسلام کے کسی حکم کو غلط ثابت کر سکیں بلکہ ہمیشہ وہ مغلوب رہیں گے اور اسلام اس سلسلے میں غالب رہے گا اور چھٹا بعض وصول فقہ وغیرہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ خبر بمانا امر ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کافروں کو مسلمانوں پہ غالب ہونے کا رستہ نہیں دیا تو یہ امر ہے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں ایسے بن کے رہو کہ تم پہ کافر غالب نہ آ سکے یعنی ان کا مقابلہ کرتے رہو مضبوط بن کے رہو اس لیے کہ وہ غالب ہونے کے لیے اور تم مغلوب ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو ان المنافقین اللہ بے شک جو منافق ہیں وہ اللہ کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ نہیں دیکھ رہا میں بہم اللہ انہیں دھوکے میں ڈالتا ہے دیکھ سب کچھ رائے ڈھیل دیتا ہے تو یہ اور مست ہوتے ہیں با کام اللہ طلعتی اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے کام کالا تو سست کھڑے ہوتے ہیں وہ را وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں ولا یکل خلیل اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا خصوصاً فجر کی اور عشاء کی نماز منافقوں کے لیے بہت بھاری ہوتی ہے باقی نمازوں میں لوگوں کو دکھانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مسجد آ جاتے ہیں ویسے ان دو نمازوں میں نہیں آتے تفصیل قرطبی میں نے لکھا ہے لط سیپ ماں کام یہ بھی تلوار کے خوف سے مسجد میں آتے ہیں اگر مسلمان تلوار رکھ دیں تو منافق مسجدوں میں آنے ہی چھوڑ دیں گے جیسا کہ اس زمانے میں اللہ معاف فرمائے کہ مسلمانوں کہلانے والی اکثریت نے مسجدوں کو چھوڑ دیا ہے اتنے بڑے بڑے ٹاؤنوں کے اندر بھی ایک صف اور دو صرف نمازی ہوتے ہیں کیونکہ سیف نہیں رہی تو پھر لوگوں کا آنا بھی ختم ہو گیا مذہب بین ذالب یہ بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں لا الا الا ولا الاحا اولہ نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ومر دلہ اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے فلن تا سبیلا تو آپ اس کے لیے کوئی رسا نہیں پائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا من اے ایمان والو لا تختہ خز اولیاء دیکھو کتنی بار اللہ نے کہہ دیا اب تو مسلمانوں سمجھ جاؤ لا تختہ خز القافی ناولیا کہ کو یار نہ بناؤ بن دون موم مسلمانوں کو چھوڑ بار بار بار بار بار بار اللہ circuit. کہہ رہا ہے کاش اب تو ظالم سل پگل جائے اور اس اسایت کے مسلمان عمل کرنا شروع کر دے اتوری دونا کیا تم چاہتے ہو الج اللہ علیکم سلطان مبینہ تم اللہ کے پاس بناؤ اپنے خلاف ایک واضح دلیل اللہ کو تم ایک واضح دلیل دے رہے ہو کہ تمہیں وہ عذاب میں ڈال دے کافروں سے یاری نہ کرو ورنہ اللہ کے پاس واضح دلیل ہوگی تمہیں عذاب میں ڈالنے کے لیے اور یہ جو مرافک ہے یہ کہاں رہیں گے دنیا میں تو تھوڑے مزے کرتے ہیں فرما ان دل منافقینار من منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہیں سب سے نچلے درجے کے اندر ولان تعیض الحمد نصیرہ اور تم ان کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے یہودیوں سے بھی زیادہ سخت عذاب ہوگا مشرکوں سے بھی زیادہ سخت عذاب ہوگا منافقوں کو ہاں اللہ اللہ دینو توبہ کا دروازہ کھلا ہے مگر جو لوگ توبہ کر لیں وہ اسلح اور اپنی اصلاح کر لیں واہم و بلّہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں وہ اصل اپنے دین کو اللہ کے خالص کر لیں بہ اللہ معلوم دوبارہ وہ حضب اللہ میں ایمان والوں میں شامل ہو جائیں گے وہ سوفیوۃ اللہ علم اور اللہ تعالیٰ ان قریب دے گا ایمان والوں کو بڑا آدر اب اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی اعتراض کرے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے پیچھے پڑ گیا عذاب دینے کے لیے ہم نے صرف جہاد چھوڑا تھوڑا سا کافروں سے یاری لگائی ویسے تو ہم اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں اللہ فرماتا ہے نہیں مجھے تمہیں عذاب دینے سے کوئی خوشی نہیں ہوتی ماں یہ فعلوم رہی اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے ان شکر تم وہاں من تم اگر تم شکر گزار بندے اور اللہ کی باتوں پر ایمان لانے والے بنو وکان اللہ شاہن علیمہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ قدر دانی کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے اگر تم اب بھی توبہ کر کے شکر گزار بندے بن جاؤ تو یہ کھلی دعوت ہے ہر شخص کے لیے جس کو نفاذ کو نفاذ کا کیڑا لگ چکا ہو کہ وہ واپس شکر گزار بندہ بنے اللہ کی باتوں پر یقین کرے اللہ کی آیتوں کو اپنے خلاف نہ سمجھے اپنے حق میں سمجھے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے اس کی توبہ قبول فرما کے اسے حزب اللہ میں شامل کر لے گا اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل کر لے گا یہ ہماری سورہ نتابی مکمل ہو گئی اس کی اکتالیس آیات تو آج آپ حضرات کو جمعہ پڑھانا ہے اور فرض آئے ہیں کہ ساتھی چاہتے ہیں کہ ان کو جی کونسی آخری 147 سو سینتالیس تو ورنہ ارادہ تھا کہ آج سورہ انفال تک پہنچ جاتے کسی تا طرح تا اب اگلے دو دن ان شاء اللہ سبق زیادہ ہوا کرے گا صبح سے دوپہر تک بھی ہوگا اور زور کے بعد بھی ہوا کرے گا تاکہ ساری آیات جہاد ختم ہو جائے ویسے جو عام باتیں تھی اکثر تو گزر چکی آپ خاص خاص بات بحثیں باتی ہیں اور اصل جو سوریہ انفال برات جو قرآن کی زیادی آیات ہیں سورہ فتح سورہ محمد جس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں وہ باقی ہیں ان کا تو ترجمہ خود دعوت جہاد ہوتی ہے تو اللہ کرے کہ یہ پورا ہو جائے اگلے دو دن میں تین دن تو ہمارے گزر چکے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس سبق کو قبول فرمائے ہمیں اپنے نفس کی خواہشات سے تعریف سے تعویل سے محفوظ فرمائے اور ہمیں صحیح طریقے سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ جہاد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے الحمد اللہ رق العالمین المائدہ سورت سورہ مائدہ معجرت کے بعد نازل ہوئی مدنی سورت ہے اس میں ایک سو بیس آئسیں اور سولہ رکو ہیں غزوات میں سے صرف فتح مکہ کے دن کا تذکرہ ہے علی کے الفاظ سے فتح مکہ کے اسلام کی بڑی فتح ہے اس کے دن کے تذکرے کے ساتھ یہ صورت چند مسائل بیان فرماتی ہے کل آیات جہاد کی تعداد بیس ہے اور عام مباحث بظاہر دو ہیں ایک حزب اللہ کا تعین کیا کہ اللہ کی جماعت کون سی ہے حزب اللہ اللہ کی جماعت فرما دیا اور ذریعے سے جوارا تین گیارہ بیس چھپی پینتیس اکیاون اور تین گیارہ لے کے تیرہ نا کے بیلے تک پہرے نمبر اکیاو تک آٹھ اکسٹھ باسٹھ ترسٹ اور ستراٹھ اکٹھ باسٹھ ترسٹ اور ستا اللہ حضرت اللہ کام دیا اور, اور جن چیزوں سے اللہ روزہ وہ تمام شاہر اللہ اور آسمانی کتابیں تمام حدود تمام فرائض اور تمام احکان دینیا چنانچہ حضرت حسن بدری پرماتم کے شاہد سے مراد تمام دین مراد ہے دین اللہ الرح اللہ کا کارا دین تو اس میں اشارہ کن جہاد بھی آ گیا کیونکہ جہاد بھی ان چیزوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے جہاد کی بے حرمتی کرنا بھی حرام ہے جس طرح باقی چیزوں کی بے حرمتی حرام ہے اور نہرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو حرمت والے مہینے کی بے حرمتی یہی تھی کہ ان میں لڑائی اور قتال کیا جائے یہ حکم تو اب منسوخ ہو چکا اب یہ کہ نہ کرو تبدیلیاں نہ کرو جیسے عرب لوگ حرمت والے مہینوں کو بدلتے تھے ولل ہدیہ اور نہ ان جانوروں کی بے حرمتی کرو جو قربانی کے لیے لے جائے جاتے ہیں کعبہ کی طرف ولل اور نہ ان جانوروں کی جو اللہ کے نام وقت کر دیے جاتے ہیں اور ان کے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہوتا ہے ولا البیت الحرام اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو بیت الحرام کی طرف آنے والے ہیں یب تب نظل و اللہ کا فضل اور اس کی رزاٹ گھومنے کے لیے آتے ہیں وہل تم اور جب تم احرام اتار لو احرام سے فارغ ہو جاؤ احرام سے حلال ہو جاؤ فستادو شکار کر لو اب شکار کرنا ممنوع نہیں رہا یہ امر منطوب ہے ولا یتری من تم اور تمہیں آمادہ نہ کرے شناعن کسی قَوْمٍ, قوم کی دشمنی ان اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا مسجد حرام سے تمہیں یہ جشمنی آمادہ نہ کرے زیادتی کرنے پر یہ ہے جہاد کا ایک واضح حکم میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کفار کے ساتھ تعلقات کی نوعیت ہے مختلف تو اس میں ایک یہ بھی آ گیا کہ جس کافر قوم کے ساتھ دشمنی ہو تو آدمی اس میں بھی تجاوز نہ کرے اسلام نہ آن کی دوستی کا فائل ہے نہ آتی دشمنی کا فائل ہے دوستی کے اندر بھی حدود مقرر ہے اور دشمنی میں بھی حدود مقرر ہے محبت کی بھی حدود ہے اور دشمنی کی بھی حدود ہے تو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات سے آمادہ نہ کرے اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا کہ تم ان پر تیاری کرو اپنی ساری زندگی کا ایک اصول بنا لو تعاون کے نیکی اور تقوا کے کاموں پر تعاون کیا کروی و ظلم میں تعاون نہ کیا کرو وطلاف اللہ اللہ سے ڈرتے رہو اللہ شدید الحباب اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے سخت عذاب والا ہے سرتا تو حرام کر دیا گیا تم پر مردہ جانور اور کہتا ہوا خون و لام النزیری اور گوشت وما ماں اور غیر اللہ دی اور وہ جانور جس پر اللہ کا نام غیر اللہ کا نام پکارا جائے ول اور وہ جانور جو گلا چوٹنے کی وجہ سے مرا ہو وزت ہوں اور وہ جانور جو چوٹ لگنے کی وجہ سے مرا ہو و ترقی تہو جانور جو اوپر سے نیچے لڑک کے مرا ہو ودیحت اور وہ جانور جو چین مارنے کی وجہ سے مرا ہو وہاں اصل صبر اور وہ جانور جن کو کسی درندے نے چیر کھایا ہو سکے تم مگر کسی تم مرنے سے پہلے ذبح کر تو وہ حلال وہ ماں اور حرام ہے تم پر وہ جانور صبح جو کسی پتیا آسانے پر ذبح کیا جائے وہ اور حرام ہے تم پر کہ تم قسمت معلوم کرو تیروں کے ذریعے سے جیسے آج رات کی لکیروں کے ذریعے سے کرتے ہیں مشرق تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرتے تھے راج تم فص یہ سارے لاپرمانی والے الوما اس الوما سے فتح مکہ کا دن مراد اکثر مفسرین الما آج کا دن کہ اب تم نے کافروں کو مغلوب کر لیا اور فتح حاصل کر لی یہ کافر و دم دین کم کافل لوگ تمہارے دین کے بارے میں مایوس ہو چکے ہیں کہ اب وہ تمہیں مرتد کر سکیں گے معلوم ہوا کہ فتح ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کے بعد کافروں کو مایوسی ہوتی ہے اور آپ جگہ جگہ قرآن میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ کافر چاہتے ہیں کہ تمہیں مرتا کر دے تمہیں دین سے لیکن جب تم پتہ حاصل کر لو گے تو وہ مایوس ہو جائیں گے فلا پلاسم سے نہ ڈرو بخش مجھ سے ڈرو الم اتملت لکم دینکم آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا مفتنی لکھی ہے الکمل اتملت لکم دینکم ہم نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا بیان احلت و و کہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دیا وہ تین کل اور تمہارے دین کو غالب کر دیا تمام ادیان پر تمام ابھیان پر تمہارے دین کو غالب کر دیا یہ ہے دین کے کامل ہونے کا مطلب ایک ہے تکمیل دین اور ایک ہے تمکین دین اللہ تبال بطالعہ نے دین کو شریعت کے لحاظ سے بھی مکمل کر دیا اور زمین نے اسے سلطنت قوت اور آگی اور لشکرے کرمکین کا رسہ بھی آرام پر مار دیا تو تکمیل دن بھی ہو گئی اور تمکین भी بھی ہو گئی جب भी بھی ہو چکی ہو تمکین بھی ہو چکی ہو کہ دین کو زمین پہ رہنے کی جگہ مل چکی ہو آج اللہ کے دین کو کہیں زمین پہ رہنے کی جگہ ملتی ہے کہ نہیں کسی جگہ اللہ کا پورا دین اس وقت زمین پر نہیں آ सकता। یہ محرومی ہوئی اس وقت یہ نعمت ملی تھی کہ اللہ نے دشمنوں کو ہلاک کر دیا تھا اور دین کو زمین سے رہنے کی جگہ دے دی تھی اسے کہتے ہیں تمکین زمین کی اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت میں بھی طاقت سے دے دی۔ تو علی تو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی طاقت ہے کہ مسلمان کو اپنی زندگی میں وہ مرحلہ دیکھنا چاہیے کہ جب دین مکمل ہو چکا ہو یعنی شریعت کے اعتبار سے تو اتر آیا سارا دین پورا کا پورا اب وہ سارا دین زمین پر اپنی جگہ بھی پکڑ چکا ہو مثلا دین میں حدود ہے کہ نہیں کہ زانیوں کو سنسار کرو جو شادی شدہ زانی ہو شرابی کو کوڑے لگاؤ بلا اب یہ دین کے یہ ہوگا تو دنیا میں کس جگہ رہتا ہے اس محلے کا نام بتائے اس گاؤں کا نام بتائے جائے روز کو رہتا ہے حکم ہے یہ شریعت کا حکم ہے, ہے کہ نہیں ہے یہ جو مسلمانوں مرتب کے لیے اللہ رب العالمین نے خلافت کا ایک نظام پتا فرمایا یہ نظام آئی میں کس جگہ پڑھتا ہے ہماری کتابوں میں رہتا اور کتابوں میں پھر اب بند رہتا ہے اس کو بند کر دیتے ہیں اوپر سے کپڑا بھی چلا دیتے ہیں کہ کھول بھی کوئی دیکھ نہ لے اس کو. اُس دن پتا ہوا شامی پہ نظر پڑی کسی کہ تو لکھا تھا کہ جب مسلمان تجیا لینے جائیں گے نا مسلمان اپنے دفتر میں بیٹھا ہوگا وہ کافر سجیا لینے آئے گا تو کھڑے ہو کے اس سے گرے پکڑ کے ہلا کے کہے گا آ کے نہیں آبدوب اللہ تو ہم نے کہا اس کے اوپر کچھ ابدو اللہ نے دیکھ لیا تو پھر مارے گئے کتاب کو بھی چھین کے لے جائے گا اس لیے کہ مسلمان تو ویسے ہی ڈر رہے ہیں گھبرا رہے ہیں تو بارہ دینا تم میں جہاد کا حکم موجود ہے نعمتی اور ہم نے تم پر مکمل کرتی اپنی نعمت پر رضیۃ دینا اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا اس میں بھی جہاد کی طرح بشارہ ہے کہ اب کوئی اور دین نہیں کر سکتا اند اگر وہ گناہ کی طرف فائل نہ ہور ہو فا تو وہ ان مردار میں سے چھوڑا سا کوت مالا کے طور اللہ تعالیٰ دینا ایمان والو مطلب یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اوپر جب ارادہ کیا جب تو کہ وہ پناہیں تم پر اپنے ہاتھ تم پر دست درازی کریں فتقع علیہم عنکم تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا وتق الله فستم الله کے ڈرتے رہو وعلی الله فليتوکل المؤمنون اور اللہ جی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو ذات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹے تھے تلوار مبارک لٹک رہی تھی اوپر تو اس دوران ایک شخص آیا اس نے آج کی تلوار اٹھائی اور فرمایا میں ہم ملنی کہ کون بچائے گا آپ کو مجھ سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو اس میں کب کبھی تاریخ تلوار گر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی کہ تجھے کون بتائے گا تو وہ کہنے لگا کہ آپ بڑے شریف ہیں کریم ہیں اور یہ ہے تو آپ نے اسے معاف فرما دیا اس کی طرف اشارہ ہے بات کہتے ہیں کہ نظرت کی الیہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیت کے معاملے میں یہودیوں کیا جا تھے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اوپر کوئی بھاری پتھر گرا کے یا کسی اور طریقے پہ آپ کو شہید کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خبر دے دی اور آپ راستے سے واپس تشریف لے آئے اور وہاں گئے نہیں تو اس اعتبار سے اللہ عالمین نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا ویسے آئے عامومی مانا رکھتی ہے کہ ساری دنیا کے کافر اس زمانے میں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں اور مسلمانوں کی مثال اس زمانے میں ایسی تھی کہ جس طرح سے کسی کی ہتھیلی پہ رکھی ہوئی کوئی کمزور سی چیز ہے کہ انگوٹھا لگائے اور ختم کر دے اس لیے کہ بالکل تھوڑے دیتے مکہ مکرمہ میں آل مکہ نے ختم کرنا چاہ تو نہیں کر سکے ہم پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے وہاں ختم کرنا چاہا تو نہیں ہو سکے مدینہ منورہ پہنچا دیا وہاں ختم کرنا چاہا تو نہیں ہو سکے سارے قبائل مل کے آ تو ساری دنیا میں اور یہ سارا کچھ ہوا مسلمانوں کی حفاظت کی وجہ سے چراغ علما لکھتے ہیں مفت لکھتے ہیں کہ اس آئٹ میں اسلامی سیاست دکھائی گئی اگر پورے قرآن میں دیکھنا ہو کہ سیاسی آیت کون سی ہے جس میں مسلمانوں کو سیاست دکھائی گئی ہو تو فرماتے ہیں کہ یہی آیت ہے جس میں اللہ نے مسلمانوں کو سیاست دکھائی گئی مسلمانوں کی سیاست دو چیزیں ہیں تخوا اور تیسری کوئی چیز نہیں کیونکہ اس آیت کا پیچھا اپنے آپ ہمارے پاس تو ٹائم کم ہے کہ پچھلی آیتیں اور اگلی آئے تھے اور ہر چیز کا رب, رب یہاں بیان کریں آیتیں زیادہ ہیں تو اس میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کو بار بار ہر چیز میں بریک جاتی ہے اللہ کی طرف سے متن کرو لیکن بلا طاقتوں تجاو دو نہیں کرنا لڑنے کے لیے جاؤ لیکن اس میں یہ نہیں کرنا فلاں کام کرو اس میں یہ نہیں کرنا تو جواب ملتا ہے کہ یا اللہ لڑائی میں تو پھر سب کچھ ہوتا ہے اس طرح تو سب غالب ہوتا ہے اور یہ جو جگہ جگہ معافی نامے ہیں پہاڑی کا محمد مسلمانوں کے تو خون میں یہ چیز شامل ہو گئی صلاح کی نیوبی نے جب بیت المقدس پتہ کیا تو صبح سے شام تک دروازے کھول دیئے اور فرمائش جو نکل جائے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا جب شام ہو گئی تو کچھ عیسائی پھنسے ہوئے تھے تو کہا کہ آپ اپنے والد کے اشارے ثواب میں اپنے بھائی کے سارے ثواب میں جو لوگ رات تک نکل جائے ان کا خون معاف ہے تو, تو رات کو تو فرمایا اس شاید میں کہ مسلمانوں تمہیں کامیابی ملے گی تو تخلا کے ذریعے سے ملے گی ہر معاملے میں اللہ سے جگتے رہو تمہاری ترقی کو کوئی نہیں روک سکے گا اور دوسرا اللہ پر تصول کرو اللہ پر اعتماد کرو اللہ تعالیٰ کی قوت سے نظر رکھو متوقع بن جاؤ کسی سے تمہاری قیادت چلے گی اسلام عجیب ہے عام دینوں سے بالکل ہر سے چلتا ہے مثلا اب آم دین چاہیں لوگ کہتے ہیں کہ معیشت کی بات کرنے چاہیے تاکہ لوگ زیادہ قریب ہیں دین پر. اسلام میں معیشت ہے فلاں ہے روزی ہے, ہے. اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے آئے حضرات انسار اقبا کے آم اندر جس کو بیعت, بیعت اقبا کہتے آم ہیں گاٹی میں ستر حضرات سے بیعت کی معاہدہ ہو گیا بیعت اولا بھی بیعت ثانیہ بھی تھی معاہدہ ہو گیا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حفاظت کریں گے اپنی جان سے آگے سے پیچھے سے ٹائم سے پوچھا کہ یار اللہ آپ کریں گے ہمیں ملے گا کیا اس کے بدلے میں اب اگر کوئی دنیا کا لیڈر ہوتا تو چار سارے میں سڑکیں بنوا دوں گا مزے سے وہاں بیٹھے رہنا اور تمہیں مارک کرکی ملے گی اور فلاں اللہ کے نبی نے کہا تمہیں جنت ملے گی تاکہ مسلمانوں کا دین ہے کسی مرحلے سے بھی دنیا میں نہ کر سکے اللہ کے نبی تو اللہ کی طرف سے وہی دیکھ ان کو پتا تھا مسلمانوں کو روم و فارت کی سلطنتیں آئندہ ملنے والی ہیں ایسے اشارات پہلی وحی کے اندر موجود تھے تو کہنے کہتے کہ تمہیں روم و فارت کی سلطنتیں ملیں گی لیکن مسلمان کا دل کہیں اللہ سے ہٹ کے دنیا کے نتائج میں نہ آ جائے اور کل اس نتیجے میں کمی کی وجہ سے وہ کفر نہ کرنے لگ جائے اللہ کے نبی نے ان کا دماغ جنت اور اللہ کی طرف رکھا ہے روم و فارت کی طرف نہیں رکھا آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہندو کیا بوجھا کرو گے تو یہ ملے گا اس بت کی پوجا کرو گے تو یہ ملے گا یہ چیز پڑھو گے تو یہ ملے گا وہ چیز پڑھو گے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے بال ٹھاکر نے گنے کا اس کی شکل ہاتھی کتنا ہوتی ہے ہاتھی کتنا سو بنی ہوتی ہے نیچے چھوٹا سا بچہ بنا ہوتا ہے اس کو اس نے اپنا خدا کے طور پہ پسند کیا کہ میں گنےش کو خدا مانتا ہوں اب گنیش چند دن بعد مر گئی وہ کسی پارٹی میں گئی تھی وہاں دل میں درد ہوا پرس کھولا وہ جو ہارٹ اٹیک کی دوائی زبان کے نیچے ڈالتے ہیں وہ دوائی تھی نہیں وہ تھوڑی سا چڑک کے مر گئی بال ٹاکر نے کہا گنے صبح سے لے کے شام تک گمتے رہتا ہم ہاتھ جوڑ کے پڑے رہتے تو تو نے اتنا بھی کام نہیں کیا کہ دوائیاں آ دیتا اسے پکڑ کے اس کی مورتیاں اٹھا کے باہر اگر مسلمانوں کا ذہن بھی یہی بنایا جائے کہ تمہیں یہ ملے گا وہ ملے گا تو جب نہیں ملے گا تو اللہ کے منظر ہو جائے گے مسلمان کی تو یہ حالت ہے کہ سولی پہ لٹڑا ہوا اور ٹکڑے ہو رہا ہے حضرت بن قبیر کی طرح اور کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے ان ٹکڑوں کو قبول فرما لینا یہ نہیں کہا کہ اللہ کا نصرت کرنے کیوں نہیں آیا سمجھ اس لیے جب کسی چیز کے فضائی لکھے جاتے ہیں تو ہر چیز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اصل نیت اللہ کو راضی کرنے کی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرضے کا ہم نے دعا پڑھی تھی قرضہ ادا کرنے کی اور لکھا ہوا تھا کہ اللہ جو پڑھے گا دو جمع تو دوسرے جمعے سے اور یا چیزوں پڑھیں گے اتنی دفعہ تو دشمن مغلوب ہو جائے گا فلاں پڑھیں گے تو فلاں ہم نے تو بہت پڑھا کچھ نہیں ہوا تو میں ان سے پوچھتا ہوں نیت کیا کی تھی پھر اللہ آپ نے آپ نے کھڑکی بنائی اپنے گھر کے اندر اس میں سے آزاد کی آواز آئے گی تو ہوا بھی تو آ جائے گی نا ساتھ میں بھی تو آ جائے گی اسی طرح سے آپ نے جب کوئی ذکر کیا کوئی وظیفہ پڑھا اس لیے پڑھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی یاد کے لیے واقف صلاح تعلی مجھے نماز قائم کرو اللہ کو یاد کرنے کے لیے جب آپ نے اللہ کو یاد کیا اللہ نے آپ کو اوپر یاد کیا مسئلہ حل ہو گیا قرضہ بھی ختم دشمن بھی مغلوب ادب ختم ہو گئی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا یا لگے ہوئے دماغ ادھر جا رہے ادھر جا رہے لڑکیوں کے پیچھے گائے کے پیچھے بکری کے پیچھے گڈے کے پیچھے دماغ جا رہے پڑھ پڑھے اللہ کو یاد کیا کسی کی یاد میں بیٹھا ہونا اس کو کوئی چوٹی بھی کاٹے تو اسے پتا نہیں چلتا کہ میں یاد میں بیٹھا ہوں فلالا اور رو پڑتے ہیں لوگ اپنے بچے کی یاد میں بیوی کی یاد میں رو پڑتے ہیں اور اللہ کی یاد میں ادھر کسی شخص دیکھو نماز میں یہاں ہاتھ یہاں ہاتھ ادھر ہاتھ ہم نے وہاں کی مسجد میں ساتھیوں کو اعلان کیا کہ جو بھی نماز میں ہاتھ لائے تو محسوس ہو جائے تو اتنی دفعہ اس کے ساتھ کچھ اور کریں گے لگائیں گے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی ہاتھ جلاتے ہو ٹیڑھے سیدھے ہوتے ہو اس لیے کہ اللہ کی یاد تو ہے نہیں اگر اللہ یاد آ رہا ہو کہ میں اس کو یاد کراؤں مالک الملک سلسلال آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا وہ میرا پیارا رس مجھے تھا میں پیارا کھانا دیا مجھے فلاں تھی مجھے بیوی دی مجھے بچے دیے مجھے آنکھیں دی آدمی جانتے ہو جاتے ہیں یاد رکھو جو وظیفہ اللہ نکاح سے پڑھو گے وہ وظیفہ کام کا نہیں ہے ساری رات کام پہ کھڑے رہو بیشت. جا کے پانی کے اندر کھڑے ہو تو تصویر گما کرو کچھ نہیں بننے والا اور جو وظیفہ اللہ کی یاد کے لیے کیا وہ تل نہیں سکتا اس لیے کہ سچا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے نہیں مجھے یاد کرتا ہے جب یاد جب ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ ساتھ ہوگا تو مسئلہ حل کر دے گا نہیں کر دے گا ہمارا تو اس لیے فرمایا آگے جہادی سیاست سکھا دی ولاکت اخلاقہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے دیا। اور اللہ تعالیٰ نے لفظ بارہ کا بڑا سخت تعلق ہے جہاد کے ساتھ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار میں عمرہ مقرر کیے تھے تو کتنے مقرر فرمائے تھے بارہ حضرت موسا علیہ السلام جہاز کے بانی ہے فاؤنڈر انہوں نے بھی جب پہلی جاسوسی کی ٹیم مقرر کی قوم کو دیکھنے کے لیے جا کے وادی عریحہ کے اندر بیت ساتھ تھی تو کتنے آدمی فرمائے بارہ آدمی اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ والائی والائی اتنا من الق کہ بارہ ہزار کا لشکر کبھی قلت کی وجہ سے شکایت نہیں کھا سکتا جب مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزار ہو اور بارہ ہزار کا لشکر کہیں موجود ہو تو وہ قلت کی وجہ سے شکست نہیں کھائے گا اپنے کسی گناہ کی وجہ سے امیر کی نافرمانی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے شکست کھا لے تو الگ مسئلہ ہے لیکن قلت کی وجہ سے بارہ ہزار کر شکست نہیں کھائے گا کچھ آزاد ایسے جن کو جہاد کے ساتھ خاص مناسبت ہے چار کی عادت کو مناسبت ہے جہاد کے ساتھ اس لیے کہ چار آدمی کا ذرا جس کام پہ بھیجیں گے ناکام نہیں ہوگا جس چورا مسئلے میں چار آدمی بیٹھے ہوں گے اس مسئلے کے اندر بے شمار برکتیں پیدا ہوگی اس لیے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے لڑائی نہیں ہو سکتی اور بہت سارے اثرات ہیں تو یہ اتنا اثرات کے اندر ایک خاص قسم کی جنگی اشارہ دیا کہ جو بہار کے بانی نبی تھے بہار کے بانی نبی کون سے ہے حضرت محبوسا علی موسیٰ علیہ صلاح علیہ السلام جہاد کے باب نبی ہیں حضرت موسا علیہ السلام انہوں نے جہاد شروع کیا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ صلاحم کے اوپر جہاد کو عروج رسیب ہوا اور پھر آخر میں مہدی کے اوپر جہاد کا آخر میں اختتام ہوگا بہت اعلیٰ قسم کا اور دنیا کا سارا کپر ختم ہوگا تو جہاد ان تین نیموں میں اچھا ہوا ہے موسا محمد اور مہدی ان کے ان تینوں کے ساتھ جو ہے وہ جہاد اپنے عروج تک پہنچے گا اور دنیا کے کپر کا خاتمہ ہو جائے گا متن ہمارے تمام مفسرین ان نے تمہارے ساتھ ان اخم تم صلاح اگر تم نے نماز قائم رکھا وہ آپ ہی تم اس زکات و زگات دیتے رہے و من تم بے رسولی اور تم ایمان لائے میرے رسولوں پر وہ اکثر تم اظہر تو کا ترجمہ ہے ای عنہم دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرو گے تو یہ اظہر المہم دیہات کا وعدہ ہے یعنی جو رسول بھی حضرت موسا علیہ السلام کے پاس آتے رہیں گے ان سب کی تصدیق کرو گے اور دشمنان حق کے مقابلے میں ان کا پورا ساتھ دو گے جان سے بھی مال سے بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نتیبوں سے بھی وعدہ لیا تھا کہ تم نبیوں کے ساتھ مل کر دیہاتوں کی تعداد کرو گے تو تب میری رحمت معزل ہوگی اور اگر نہیں کرو گے تو لانت معذل ہوگی جس طرح اور آمال کے چھوڑنے پر ہوگی اللہ حسنا اور تم اللہ تعالیٰ کو اچھا قرضہ دوے اچھا قرضے کی تجری میں, نے پہلے کر دی ہے تو میں تم سے تمہارے گڑا اور تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں جس کے نیچے بیتی ہیں نہرے کپڑا قابل ہوا تم میں سے اس کے بعد کبھی تو وہ گمرہ ہو گیا رستے سے بس ان کے آہد توڑنے کی وجہ سے لان نہ ان پر لانت کی تو جس آہد کو توڑا تھا اس میں جہاد کا حکم بھی شامل تھا یا نہیں تھا تو جہاد کے چھوڑنے پر بھی لانت آ گئی وہ جالنا کلو اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا یو حر سونل کلیم ام وہ کلام کو پھیرتے ہیں اس کی اصل جگہ سے وہ نظر حسماتی یوحر سونل کلیم ام موازی سے شاہ ولی اللہ کا مطلب ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے تعریف کے بارے میں لیا فوج القبیر میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے نزدیک جو تعریف کیا کرتے تھے وہ تعریف لفظی نہیں تھی تعریف مانگی تھی اور تعریف مانوی بھی ترجمے میں نہیں تھی مسداخ میں تھی بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہا ایک تعریف یہ ہوتی ہے کہ آپ نے لفظ بدل دیا دوسری تعریف یہ ہوتی ہے کہ لفظ بھی ترجمہ بدل دیا تیسری کہ لفظ بھی ٹھیک پڑا ترجمہ بھی ٹھیک کیا اب جب اسے فٹ کرنے لگے تو مسلاق غلط قدل دی اسے کہتے ہیں کون کیا کرتے تھے یہودی جیسے ہم پڑھتے آئیں اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کی جان اور مان بے ان لہم انہیں جنت ملے گی فیب سلون اب قتل بھی کریں گے قتل بھی ہوں گے میں نے الفاظ ٹھیک پڑے سرجمہ بھی ٹھیک کیا اب آخر میں میں کہہ دوں کہ بھائی یہ جو میں یہاں بھی روٹی کھا رہا تھا میں میری جان کی اللہ نے خرید لی میں جو فلاں کام کر رہا تھا اس میں بھی میں اسے کہتے ہیں تحریف بھی جس طرح آج کل کے ساتھ کرتے فلاد حسن اور انہوں نے بھلا دیا ایک حصہ اس نصیحت کا جو انہیں کی گئی تھی دوسرا ترجمہ ونسو اور انہوں نے بھلا دیا بلا دیا فائدہ اٹھانا ممّا اس کا کی گئی تھی وَلَا تَطلعُ عَلَى مِنْهُمْ اے نبی آپ ہمیشہ ان کی خیانتوں پر مبتلے ہوتے رہیں گے محتن اللہ تعالیٰ دل سے نہیں گزرنے والوں کو بسن فرماتے ہیں سورہ معدہ آئے نمبر بیس سے لے کے چھبیس تک وہی عدل وسلام کے جہاد کا تذکرہ ہے اور اپنی قوم کو جہاد کی دعوت دینے کا بیان ہے اور قوم کی طرف سے انکار اور اس انکار پر آنے والا اللہ کا عذاب اور آخر میں اس کا نتیجہ وہی افقال عبد اللہ اور جب فرمایا علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ جو ساتھی دیہات پر تقریر کرتے ہیں یہ ان کے لیے واضح ہے کہ وہ جہاد کے بیان کس طرح سے کیا کرے شروع سے شروع ہو جاتے ہیں گالیاں دینا امریکہ کو اور فلاں کو اور فلاں کو اللہ کہتے نہیں پہلے اس طرح سے تقریر شروع کیا کرو یہ اللہ تعالی مجاہدین کو دیہات کی دعوت دینے کا طریقہ سکھا رہا ہے جہاد دے رہے قوم نعمت اللہ عالی اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر یاد کرو تو سب سے پہلے مبلک کا کام کیا ہے قوم کو کیا یاد کروائے گا اللہ کی نعمتیں جو آدمی نعمت کسی کو دیتا ہے اس کا احسان آ جاتا نہیں آ جاتا ابھی میں کسی میں سے آپ کو بلا کے اس کی خدمت میں ایک لاکھ روپے پیش کرتا ہوں تھوڑی سی محبت تو پیدا ہو جائے گی نا انشاءاللہ تھوڑی سی پیدا ہو جائے گی کسی کو ادھر دے تو اسے بھی پیدا ہو جائے گی تو یہ اللہ کا احسان یاد دلایا تاکہ بندے کو اللہ سے محبت ہو جائے تاکہ اللہ جب جان مال مانگے تو یہ بھی تھوڑی بہت دینے کے لیے راضی ہو جائے اس جان کیمبیا اب نعمتوں کا بیان کرو ان کے سامنے تمہارے اوپر کیا کیا نعمتیں کی ہیں اس جال اچھی دیا اور بنی اسرائیل تم تو غلام پڑے تھے تمہاری عورتوں کو وہ اٹھا کے لے جاتے تھے بچوں کو ذبح کرتے تھے اللہ نے نبی پیدا کیے وہ جالا اور تمہیں بادشاہ بنا دی اب بادشاہ کیسے بن گئے سارے تو بادشاہ نہیں تھے تو اس پر مفسرین کی بڑی دلچسپ بات ہے بہت لمبی ہے ایک مفسر فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس تین چیزیں ہوں وہ بادشاہ ہے بیوی بی ہو رہنے کی جگہ ہو اور ایک خادم ہو تو وہ دنیا میں بادشاہ ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ایک مفسر کا دول ہے کہ اس آدمی کے پاس ایسا گھر ہو جس میں کنجی کھٹکھٹا خٹ کے لوگ آ سکتے ہوں بغیر اجازت نہ آ سکتے ہوں تو وہ بادشاہ اور اپنے گھر کے اندر اس کی حکومت ہے قائم وہ بادشاہ اسے خوش ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر راضی ہونا چاہیے اور بعد میں کہا کہ بادشاہ سے مراد مخدوم ہے کہ اللہ تمہاری کیسی کیسی خدمتیں کر رہا ہے تمہیں من کھلاتا ہے سلوہ کھلاتا ہے پتھر سے پانی نکالتا ہے تمہارے لیے دریا کے اندر رستے نکال دیے تو جس طرح بادشاہ ملوک مخدوم ہوتے ہیں تو تم بھی مخدوم ہو تمہاری خدمت کی گئی اور بعد میں کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں غلامی سے نجات ملا دی تو غلامی سے نجات مل جانا بھی بات ایک قیدی بادشاہ ایکل کے اندر ہو مارے کھا رہا ہو اچانک آزادی مل جائے وہ تو خود کو واقعی بادشاہ سمجھتا ہے کیا میں مرضی سے جا سکتا ہوں آ سکتا ہوں رات اٹھ کے ہم جب سارا تارا تارا جیل سے آئے میں رات کو گیارہ بجے نکل جاتا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ میں واقعی آزاد ہوا ہوں کہ نہیں ہوا اس لیے کہ رات گیارہ بجے جیل میں کوئی باہر نہیں نکل سکتا سات آٹھ بجے جانوروں کی طرح تالا لگا کے اندر بنتا تو ہمیں خیال آتا تھا کہ خواب نہ دیکھا ہو ये لیے ये جیل میں رہائی کے رائی کا شکی اڑیا تھا بالکل رائی کا تو پھر رہائی کا تو وہاں پر جتنے ساتھی ملتے تھے جیل میں صبح صبح آ کے میں نے خواب دیکھا میں رہا ہو گیا میں نے کہا ہو جائے گا انشاءاللہ صبر اللہ اور ہر ساتھی چاہتا تھا اس کے خواب کی تعلیم یہی بتائی جائے ایک دفعہ میرے پاس اور کہنے لگے کہ میں نے خواب ستر سال عمر تھی اور جیل میں تھی، اللہ تعالیٰ قربانیاں قربانی مولانا صاحب خواب میں نے کہا، کیا، کہتے دو گائے ہیں اور ایسے زباہ ہو رہی ہیں یہ ہو رہا ہے کیا تابیر ہے رہتی میں نے کہا آپ کو دو سال جیل میں رہنا پڑے گا بابا تو غصے ہو گیا بہت اسے فوراً میرے آلے مونے نے کہا تھے اٹھا غصے میں ہاتھ دلا کے جا کے جاگ کے،, جا کے کمبل ڈال دیا رونے لگ گیا تو ساتھی آئے میرے پاس جا کے بابا تو جاتے ہے دنیا سے رو ہے مسلسل کیونکہ اس کو تو امید ہے میں ایک دو مہینے میں, میں کوئی لڑا تو نہیں ہوں مجاہد تو نہیں ہوں مجاہد کو کھانا وغیرہ کھلایا <سلم> تھا تو تو تو. تو میں پھر بابے <سلم> میں نے کہا بابا جی مجھے خواب کی تعبیر بالکل نہیں آتی بس وہ <سلم> آپ نے خواب بتایا میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا دو سال کا. اللہ آپ کو کل پڑھائے گا بابا کہتے چھوٹ سکتا ہوں کل میں نے کہا چھوٹ سکتے ہیں اللہ ہے بابا دوبارہ صحیح ہو گیا میرے ساتھ پورے دو سال گزار کے پھر رہا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو وقت مقرر ہوتا ہے کسی چیز کا وہ تو ہو جاتا ہے لیکن دیر میں انسان کو شوق ہوتا ہے رہائی کا بس تو جو آدمی قید غلامی سے رہا ہوا ہو تو وہ بھی کیا ہے بادشاہ ہے تو پھر میں چاہتا ہوں ملو یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو قید سے نجات دی اور بات برطرین فرماتے نہیں جا رہا تم ملوکا یہ <تصف> ابھی حکومت مل علیہ السلام تمہارے حکمران ہیں آئندہ مستقبل میں حضرت سلیمان آنے والے ہیں بنی اسرائیل سے جن کو تو ایسی بات بادشاہت ملے گی جو ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی انسانوں کے پرندوں پہ جنات پہ ہواؤں پہ ہر چیز پہ ان کے اختیار اور اللہ تعالیٰ ان کو قوت دے گا تو یہ ملوکوں سے مراد کو خط بادشاہت ہے گئی تھی بہرحال دلچسپ بات ہے اور ایک مفر کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ جالکم ملوکا ای تم ملوکا امورکم اپنے کاموں سے تم خود مختار ہو تم خود مالک ہو اپنے کاموں میں محتاج نہیں ہو تو کوئی تمہیں پکڑ کے کھڑا کرے بٹھائے لٹائے اپنی مرضی سے کھڑے ہوتے ہو بیٹھتے ہو،, ہو کھاتے ہو پیتے ہو تو اللہ نے تمہیں آزادی دی ہے ورنہ کچھ لوگ تو ان نعمتوں سے بھی محروم ہوتے ہیں وہاں کہ بیٹھے ہوتے تھے پوچھتے تھے جناب ہم کھڑے ہو سکتے ہو کہتے نہیں بیٹھے ہوتے پیشاب کر سکتے ہیں کہتے نہیں کر سکتے تو انسان کو تب احساس ہوتا ہے کہ پیشاب کے لیے جانا کتنی بڑی نعمت ہے وہاں ایک جیل میں ہم سے تالاب الو میں وہاں چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ پیشاب کی صرف اور وہ بھی صبح صبح اٹھاتے اور پیچھے سے ڈنڈے مارتے ہوئے کمر پہ اور سر اور پہ اور جلدی تو خلاقی طرف ابھی اندر جاتے تو پیچھے سے پھر مارتے اور واپسی پہ مارتے ہوئے لے کے آتے تھے اور رستے میں کوئی گرتا کسی کا ٹکنا ٹوٹتا کسی کے ہاتھ تکنی کسی کے پاؤں تکنی تو تب پتا چلتا تھا کہ آقا مدنی نے جو دعا سکھائی ہے نا الحمد للہ وہاں کیسی دعا ہے کہ اگر سہولت سے یہ کام ہو جائے تو انسان کے لیے کتنی بڑی راحت ہے اور یہاں پیشاب کا وقت آنے سے پہلے دل دھڑکتا تھا کہ ابھی خبیصوں کی گالیاں سننی پڑیں گی پیچھے سے ماں بہن کی گالیاں بھی اور ڈنڈے بھی مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں تو اگر انسان اپنے امور کا خود مالک ہو تو وہ بھی کیا ہے بادشاہ ہے تو ہم سارے بادشاہ ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس تفسیر کے ذریعے ہمیں احساس دلا دیا کہ ہم کیا ہے سارے بادشاہ ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جس مالک نے ہمیں بادشاہ بنایا تو جس نے یہاں اتنا دیا وہاں کتنا دے گا تو پھر ہم سب کو چاہیے کہ اپنی جانیں قربان کریں اس کے لیے تاکہ اس نے ہمیں یہاں بادشاہ کی ہم وہاں اس بادشاہ کا قرباد کریں ہندا ملک کے ملا نے تمہیں دیا تقریر یاد ہو رہی ہے سب کو یہ تقریر ہو رہی ہے کس موضوع پر یہ حضرت موسا اپنی قوم کو کس کی دعوت دے رہے ہیں جہاز کانفرنس ہو رہی تھی حکومت نے اجازت بھی دے دی ہوگی اور حضرت موسا کی تقریر کر رہی ہے سن رہے ہیں ابتدا ایسے الفاظ سے کر رہے ہیں تاکہ کوئی لکھنے والا کوئی سخت بات نہ لکھنے ابھی آگے کے ذرا بتائیں گے ابتدا میں نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں ان کو ان کو اللہ تعالیٰ کا احسان یاد دلایا جا رہا تَمَّ مِنَ مجمع کو اس کی اہمیت کی احساس دلاؤ مجمے کو پنجاب کے خطیبوں کی طرح نہیں وہ سو رہے ہو, ہو مر گئے ہو ہو نہیں ہو گالیاں دینا شروع سے لوگوں کو بندے دین سننے کے لیے آئے تمہاری گالیاں سننے کے لیے آ جائے خان آ جائے گا میرے ساتھ کتو دیا اور اب اللہ خدا سے نام لے جائے گا کھڑے ہو جاتے اس طرح سے جیسے پورے مجمع کو اپنا غلام بنایا ہوگا بے چارے ذرا سا نہ بولے وہ مر گئے بابا جی بولو نا سبحان اللہ اب اس کو مزہ نہیں آ رہا سبحان اللہ کہے گا تمہیں تو تم من میں کیا کرو مجمے کو اس کی اہمیت کا احساس کرو وہ مسلمانوں تم عزت والے ہو تم مقام والے ہو تم رتبے والے ہو تاکہ تمہارے پیشاب کے قطرے کے برابر نہیں ہے تمہارے پاؤں کی مٹی کی خاص کے برابر نہیں ہے خدا نے تمہیں محمد عربی کا غلام بنایا تمہیں کعبہ کا محافظ بنایا تم ہرامین کے بیٹے ہو تم الفطب کے خاتم ہو انہیں ان کی اہمیت کا احساس ہو فرمایا پر میں وہاں بنی اسرائیل والو اللہ, اللہ نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہاں میں کسی کو نہیں دیا ایسی نعمتیں نعمت دی دی نعمت نعمت ملی تھی, دی تھی, دی تھی آسمان سے اللہ تعالیٰ اچھا اب قوم تیار ہو گئی اللہ کے ساتھ تعلق جڑ گیا اپنی اہمیت کا احساس ہو گیا شور بلند ہو گیا اب دعوت یا قوم تھی پہلے مثبت دعوت پہلے اب ہمارے یہاں پہلے منفیز ہے جو جہاد نہیں کرتا ہے یہ ہے گندا بتاؤ تو صحیح کرو جہاد بےچارے آپ نے کہیں نہیں کرتے فتح بازی کرو شروع سے کیوں گا تو مقدس زمین میں اللہ کی کتب اللہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے تمہارا مچکن واپس بیت المقدس کے ارد گرد زمین اور فلسطین اور اریما کا علاقہ ہے اس میں داخل ہو جاؤ ہاں آخر میں اور تو اپنی پر میں جا پڑو گے سناؤ اور اپنی تقریر ختم کر کے اب قوم کو تشکیل کی دعوت دو اب قوم سامنے تھی بنی انہوں نے انکار کر دیا بالو یا موسا کہنے لگے کہ وہاں پر تو ایک بڑی طاقت اور ہم ہر اس میں نکل جائیں گے وہاں سے داخل ہو تو ہم بہت فخر سے داخل ہو جائیں گے بہادر لوگ ہیں ہم کو آدمیوں نے مین اللہ یا تھا اللہ سے چڑھنے والوں میں سے ان دونوں پر اللہ کا احسان تھا یعنی دو آدمی کھڑے ہو گئے حضرت موسا کی معاونت کے لیے اپنے نبی کی اپنے امیر کی معاونت کے لیے کھڑے ہو گئے کہ تاکہ قوم کو کچھ گرم کر سکیں فرمایا میں خود کھلوں دروازے سے ان میں داخل ہو جاؤ فائیدا ٹکل تمہیں تم غالب ہم تو غزلہ کر کے آئے ہیں وہاں پر ان کی ریکی کر کے آئے ہیں جب تم داخل ہو جاؤ گے اگر سے ان کے جسم بہت اونچے اونچے ہیں مگر ان جسموں میں دل نہیں ہے وہ فور دروں میں پھنس جائیں گے اور علاقہ میں نکل جائیں گے اور تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی معلوم یہ فتوقع اور اللہ پر توقل کرو ان گل تم اگر تم ایمان والے یہ بارہ آدمی بھیجے تھے جب وہ وہاں گئے تو اسرائیلی روایتیں ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی اپنے ہاتھ میں پھل لے کے جا رہا تھا اس نے کو بھی اس کے کر سے اور بادشاہ کے پیڑا خرچ کر دیں گے بالکل اور کیا کہتے ہیں کہ وہاں ایک انگور کا دانا انہیں ملا تو یہ بارہ آدمی اس کو دھکے دیتے ہوئے لائے اپنی قوم کے پاس اتنا بڑا انگور کھاتا یہ اسرائیلی روایتیں ول آل سچی ہیں ٹوٹی ہیں ہم لائن کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکلیف کرتے ہیں بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ اتنی بڑی قوم ایک طرف پانچ پانچ فٹ کی آگ میں رہتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے پچاس پچاس فٹ کے ہوں اللہ تبارک مطالعہ نے دنیا میں ایک خاص مساوات اور ایک نظام تو قائم کیا ہے اگر قوموں میں اتنا تفاوت ہونا شروع ہو جائے تو پھر تو بعض بات قوم بات کو ختم کر دیں گی اور بالکل کھا جائے گی خیر ان سب نے تو آ کے اپنی قوم کو بتا دیا کہ وہ تو بڑے فنخار بڑے طاقتور ہیں تو قوم ڈر گئی تھی حضرت مثاقت تقریر سے پہلے مجمع تیار تھا بات سننے کے لیے پہلے سے جو ہے وہ سارے حالات تیار تھے البتہ یہ دو جو تھے پکے رہے حضرت یوشا اور حضرت خالی یہ حضرت موسا کے صحابی تھے اور بعد میں یوشا تو نبی بھی بنے اور پھر حضرت حضا نے جو ہے جا کے علاقے کو فتح فرمایا ہے اور اپنی قوم کو چالیس سال دیہات کی دعوت دی پھر جا کے وہ لڑنے کے لیے تیار ہوئے اور ان کو لے جا کے فتح کرایا اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی بات پہ قائم رہا کہ بغیر دیہات کے تمہیں مقدس زمین نہیں دوں گا اور وہ اللہ نے نہیں دی چالیس سال یہ رہے نہیں دی چالیس سال بعد پھر جب جہاد کیا تو پھر ملی تو اللہ تعالیٰ اپنے کلمات سے قائم رہا اور اس اس تبدیلی نہیں فرمائی کہ جہاد کے ذریعے سے ہر کے ہر کے داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی ساری عمر وہاں ماں تاموسی جب تک وہ وہاں رہیں گے فضب انتو کا جائیں آپ اور آپ کا رب فقا مل کے لڑیں اِنَّا ها ہم تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں کو حضرت نبسی کو بڑا افسوس ہوا مناجات شروع کر دی کہ اللہ ناراض نہ ہونا کیونکہ میں تو اپنے اور اپنے بھائی کی جان کا مالک ہوں اس کو اور خود کو تو ہم جانے کو تیار ہیں باقی قوم راضی نہیں ہو رہی تو تیرے حکم سے رو کر کر رہی ہے اب میں کیا کر سکتا ہوں کال ربی انافی کہا ہے میرے رب میں مالک نہیں ہوں مگر اپنی جان کا اور اپنے قوم کی ہاتھ چھوڑ رہی ہے الگ ہو جانا چاہیے یہ بھی عدل صلاح نے سکھایا یا فیصلہ کرتے ہمارے ان کے درمیان آسمان سے تعزیت نہ ضروری کہ یہ زمین ان پر چالیس سال کے لیے حرام کر دی گئی یتی ہوں نہ یہ سرگردہ پھریں گے بات یہ تی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سرگردہ صبح چلتے شام تک پھر سو جاتے جب واپس اٹھتے وہی جگہ جہاں سے چلے تھے سا چل چلتے پھر وہی کھڑے ہو جاتے آگے اسی طرح چالیس تالیس چلتے رہے لوگ مرتے رہے حضرت مثال اسلام کا انتقال بھی نہیں ہوا ہے اور کیا احتسا کی روایت ہے کہ جب انتقال کا وقت آیا تو کہا یا اللہ مقدس سے اتنا قریب کرتے جتنا ایک پتھر پھینکنے کی دوری ہوتی ہے رمیت الحجر وہاں انتقال ہوا حضرت علیہ السلام کا اور ان کا الاحمر سرخ کیلے کے نیچے آپ کی قبر تھی اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کی رات تشریف لے گئے ہیں تو آپ وہاں موجود تھے آپ نے دیکھا اور بعد میں آپ نے اپنے صحابہ کرام کو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حضرت علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت علیہ موسٰ جہاد کے بانی ہیں اور جہاد کے بانی بھی کوئی علاقہ پتہ کیے بغیر انتقال کر گئے تو اگر کوئی مسلمان مجاہد علاقہ پتہ نہ کر سکے شکست کی, کی نشانی نہیں ہوتی بس قائم کرنا ہی مسلمان کی اللہ پر. یہ کون تھے؟ یہ موسیٰ کے صحابت نبی کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں وہ کون چکے لاتے ہیں صحابت اور ان کو فاطق کہا صرف بہار کے حکم سے ناگردانی کی وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے صرف تین صحابہ حضرت کار بن مالک حلال بن امیہ اور مرارہ بن نبی ایک حضرے سے رہ گئے تھے اللہ کے نبی پچاس دن تک بائیکاٹ کیا بولے نہیں سلام ان کو نہیں کرنے دیا صحابہ کو روک دیا اور چیرا پھیر لیتے تھے جب, جب ندیوں کے ساتھ رہنے والوں کو جہاد سے تھوڑا سا ہٹنے پر اتنا سخت سزا آزادی جاتی ہے تو ہمارا اور آپ کا کیا بنے گا سارے کوثر کرے ہوں گے اور جسم پر جہاد کا نشان اور اثر نہیں ہوگا اور آقا کے چہرے پہ جہاد کے زخم نظر آ رہے ہوں گے اس حالت میں ہماری کیا حالت ہوگی مسلمانوں فکر کرو اور اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کرو جی ہاں فرماتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کی بیویوں کو بھی حکم دے دیا تھا کہ تم بھی اپنے کاموں کے ساتھ نہ رہو یا آیت آیت آیت اللہ پر بہت جامع آیت آئے ہے آئے اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وب تو وسیلہ کا اور ڈھونڈو اس تک حاصل کرنے کا راستہ ہی اور جہاد کرو اس کے رستے میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ چند موٹے موٹے نقطے یاد کرنے میں پچھلی آیت میں انلما جزا رسون اللہ اور سے ڈاکو کا ذکر تھا کہ ڈاکو زمین میں اصلیہ اور قوت کے زور پہ فساد پھیلاتے ہیں اس آیت میں ایمان والوں کو کہا گیا کہ تم جہاد کے ذریعے سے دنیا میں دین اور ایمان پھیلاؤ جس طرح چاقو فساد پھیلاتے ہیں شکل سرد ایک ہی ہے وہ بھی اسلحہ لے کر جاتے ہیں تم بھی اسلحہ لے کر جاؤ گے لیکن انہیں اللہ کی دوری اور رانت ملتی ہے اور تمہیں اللہ کی محبت اور فلاح ملے گی یہ پہلا دوسرا تمام امور جن جن کو امور تکلیفیہ کہا جاتے ہیں مزاق اور تکالیف ایک وہ چیزیں جن کے جن کرنے, دل کرنے دل کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سرک المنحیات اور, اور معروف کو کرنا سرک المن حیات یعنی جو دل چیزیں دل اللہ تعالیٰ دل نے دل منع دل کی, کی, کی ان سے بچنا اور کھیل المامورات اور جن کے کرنے کا حکم دیا انہیں کرنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو کرنے کا کام یہ کہ کرنے کا کام کیا ہے چھوڑنے کا کام یہ دنیا کے سارے گناہوں کو چھوڑ دو یہ تشریح والوں اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بنو اشتا ساری الیہ چھوڑوسی اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ہر طریقہ تلاش کرو اس طریقے سے بھی اللہ تک پہنچ سکتے ہو بندے نے کہا اللہ تعالیٰ کروں ساری چھوڑ دوں سارے لال لطن کو ترہون پلا مل جائے گی بس سمجھ جی کو تقوی اور ساتھ وکیلا اب جہاد کو وسیلہ بناؤ اللہ تک پہنچنے کا اور جب جہاد میں نکلو گے تم لوگ تو تمہاری منہیات کچھ چھوٹے گی اس لیے کہ جہاد کے میدان میں منہیات ہوتی بہت کم ہے آدمی دنیا کے ماحول سے کٹ کے وہاں پر چلا جاتا ہے بہت جامع آئے تھے پورا دین کا خلاصہ عفایت شریفہ عفاہت کریمہ کے اندر مکمل طور پہ آ جاتا ہے بعض علماء نے اس کی بہت عجیب سے چلی کی ہے تفصیل کبیر وغیرہ نے وہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو